سلام کا یا رسورم کا سلام کا یا نبی علی کام نئے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین آج 23 شوال المکرم چودہ سو ہجری ہے یکم اکتوبر 2010 امریکہ کے سیٹ کیلیفورنیا کے شہر مشہور معروف شہر سین فرانسسکو میں بے ایریا اسلامک سینٹر میں ہم سب جمع ہیں ایک طرف سے دیکھا جائے تو یہ دنیا کا ایک کونہ ہے مگر یہاں بھی الحمد للہ آقال اصلاق السلام کے چاہنے والے بنتے ہیں اللہ! اور الحمد للہ دعوت اسلامی کا یہاں بھی مدنی کام ہے یہاں بھی الحمدللہ سنتوں بھرے لباس میں اسلامی بھائی مدنی کام کرتے ہیں اور آج یہاں پر سنتوں بھرے اجتماع میں مجھے حاضری کی سعادت ملی ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہم سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے غیر اسلامی بھائیوں درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں بہت ساری احادیث درود پاک پڑھنے کی برکتیں اور فضیلتیں بیان فرماتی ہیں میرے آقا میں والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منصل علیہ سلاطن واحدن صلیٰ علیہ الشرم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ بدل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا منصل آڑیا اصل سو گاہ نیتن جس نے مجھ پر دس مرتبہ دور بھیجا اللہ بدل اس پر سو مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے آگے فرماتے ہیں مومنس اللہ اڑیا نی اطن ال سو گاہی الفا جس نے مجھ پر سو مرتبہ دور بھیجا اللہ اس پر ہزار مرتبہ رحمت نازل فرمائے رہا ہے میرے آقا مزید فرماتے ومن سنا اڑیا الفم زا مت کبھی تو ہوا باد جنہ جس نے مجھ پر ہزار مرتبہ ضرور پڑھا جنت کے دروازے پر اس کا کانگا میرے کاندھے سے جھو رہا ہوگا اتنی بڑی فضیلت ہے جنت جن? میں آتا جائیں تو گویا سرکار کے ساتھ ساتھ وہ بھی جھنزک میں چلا جائے ہزار مرتبہ گروپ پاک پڑھنے میں وقت اترا لگتا ہے صلی اللہ والا محمد صد اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درو شریف ہے السلام یہ بھی ایک درو شریف ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دودھ پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے ایک بار محبت کے ساتھ با آواز بابا زبرد پڑھ وسلم میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج سین فرانسسکو میں جو اجتماع ہے وہ امریکہ میں ہمارے ہونے والے لگاتار سنتوں پر اجتماع کی یہ کڑی ہے الحمدللہ سکسٹینتھ آف سپٹمبر کو ہمارا مدنی قافلہ نیو یارک پہنچا الحمد للہ نیو یارک سزان مدینہ گروپلنگ کے اندر دعوت اسلامی کا اجتماع ہوا میری لینڈ بالٹی مور میں خزان مدینہ میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوا آمد. اس کے بعد نیو جرسی میں دعوت اسلامی کا اجتماع ہوا یہ کافلہ الحمد للہ میامی پہنچا میامی کے اندر سلمت بھرا اجتماع ہوا آمد. اس کے بعد شکاگو میں پورے امریکہ کے کئی شہروں پہ سلائی بھائی جمع ہوئے کینیڈا سے کافل تشریف لائے اور الحمدللہ میں شکاگو میں زیم و شان اجتماع ہوا اس کے بعد یہ مدنی کافی الحمدللہ للہ پہنچا ڈیلس کے اندر الحمدللہ للہ سمت برا اجتماع ہوا کل رات یعنی آج جمعہ ہے کل یعنی گزری ہوئی رات جمعرات کی رات الحمدللہ للہ کے فیضانہ مدینہ میں سنتوں بھرا عظیم و شان اجتماع ہوا آج سیکریمنٹو پہنچے اور آج ڈائریکٹلی وہیں سے ہم سین فرانسسکو آئے ہیں اور آج الحمد للہ یہ اجتماع ہے اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے الحمد للہ سنتوں کی بہار اس وقت امریکہ میں آئی ہوئی ہے تو انشاءاللہ یہاں سے یہ داخلہ پھر کل انشاءاللہ شاء سٹی کی مسجد کے اندر انشاءاللہ شاء جامع مسجد کے اندر کل وہاں پر دوپہر ساڑھے تین بجے سے لے کر مغرب تک اجتماعی فکرونات کا سلسلہ ہوگا اور پھر پسو آپ سب کیلیفورنیا والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ سنڈے والے دن انشاءاللہ شاء اللہ میں دعوت اسلامی کے سیدان مدینہ کا اتفاق ہو رہا ہے انشاءاللہ شاء اللہ سنڈے کوئی مبارک لمحات ہیں اوپنی سیرومنی ہے ہماری اوپنی سیرامنی کسی اور چیز سے نہیں اللہ اس کے رسول کے نام سے اور اجتماعی فکرون اور سن بھرے بیان سے ہوتی ہے دعائیاں دعائیں ہوتی ہیں تو ان سنڈے کو اسی طرح ساڑھے تین بجے سے لے کر نماز مغرب تک انشاءاللہ شاء اللہ کے فیضان مدینہ میں بھی انشاءاللہ اجتماع ہوگا تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سارے اسلامی بھائی یہ کہیں کہ جب یونیورسٹی کے اسلامی بھائی سیکڑی کے اسلامی بھائی سین فرانسسکو آ سکتے ہیں تو ان شاء اللہ والے بھی ان بالخصوص کے فیضان مدینہ کے اختتام میں ضرور آئیں گے ان میرے اسلامی بھائیوں آج جس ٹاپک پر مجھے گفتگو کرنی ہے اور جس موضوع پر مجھے آج کچھ بات کرنی ہے وہ ہے بلیکنگ آف عیصال ثواب عیسال ثواب کی برکتیں فیضان عیسال ثواب یعنی مسکنسپشن یہ ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے بیج ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں کوئی ثواب پہنچایا نہیں جا سکتا مرنے کے بعد گویا کچھ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ آمان نامہ ختم اور رہا اس کے بعد کسی قسم کا کوئی ثواب کو گڈ ڈیز ان کو نہیں بھیجی جا سکتی آج کے اس ٹاپک کے اندر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں اور انسان کے مرنے کے بعد دنیا سے چلے جانے کے بعد کیا اس کو ثواب اس کو گڈ ڈیز پہنچائی جا سکتی ہیں یا نہیں توجہ کے ساتھ بیانخر تک شامل رہیے گا میرے پیارے بھائیوں اور مدنی چینل کے کو چاہیے غفلت نہ حاضری بھی دیتا رہے اور عیسائی سباب بھی کرتا رہے اب میں آپ کو پانچ کابے کے بجود بجا طا پائے جملہ بنا فائے یومی جدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثواب کے حوالے سے والدین کو ایسال کرنے کے حوالے سے توجہ سے سنیے مدین والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ب نیت ثواب اپنے والدین دونوں یا ایک ہی قبر کی زیارت کرے حج مقبول کے برابر ثواب ہوئے اور جو بقطرت ان کی قبر کی زیارت کرے یعنی ابینڈنس کے ساتھ بار بار ان کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرے جب یہ دنیا سے چلا جائے گا تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت لو آئے گا آل آل آل سوچئے میرے پیار اسلامک یہ حدیث بہت سارے مدنی فلاورز بہت سارے مدنی پھول ہمارے لیے لیے ہوئے ہیں والدین کا مقام والدین کا اسٹیٹس دنیا میں بھی ہے تو نعمت ہیں یہ روایت ہم نے پڑھی ہے امیشوں میں مقوم ملتا ہے کہ جو اپنے والدین کو اپنے پیرنٹس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے لو کے ساتھ دیکھتا ہے ریسپیکٹ کے ساتھ دیکھتا ہے اس کی نگاہ اس کی نظر واپس آنے سے پہلے اسے مقبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے یہ والدین دنیا میں بھی نعمت ہیں اور پردہ پرما جائیں ان کی قبل کی بھی عادت کر دیں تو بھی ہلکے مقبول کا سوال ہے اب وہ لوگ جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ہم مرنے کے بعد ہمارے والدین کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم انہیں کتنا یاد کر رہے ہیں کتنی بار ان کی گریو ان کی قبر کو وزٹ کرتے ہیں اور کتنی بار ان کو اشارے ثواب کرتے ہیں حالانکہ ہم نے سنا کہ آج اگر بندہ ان کی قبر کی بار بار زیارت کرے تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آئیں گے دوسرا فرمان سنیے دا پرسن ہو ڈز ہی میننگ دا ون پرفارم ہج ول گیٹ دا ریکارڈ آف پین اگر کوئی نفی ہیج کرنا چاہے حج کر چکا ہو فر کر چکا ہو اب جب تک حج کرے تو اگر اس کو اپنے والدین کی طرف سے کر دے تو آپ کا حج تو ہو جائے گا ان مزید اللہ مزید حج کا سباب بھی مل جائے گا اسی طرح اگر کسی کے والد یا والدہ اسٹیٹس میں اس سیٹ میں فوٹ ہو گئے کہ ان پر حج فرق تھا مگر وہ حج کر نہ سکے اور دنیا سے چلے گئے تو اب اولاد کو حج بدل یعنی ان کی جگہ پر حج کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہیے حج بدل کے جو رولس اینڈ ریگولیشن ہیں اگر آپ کو پڑھنا چاہتے ہیں تو امیر اہل سنت کی بہت پیاری کتاب ہے رفیق الحرمین یہ بک لیٹ حاصل کیجیے مکتبۃ المدینہ کا بچہ یہاں موجود ہے ان سے لیجیے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کیجیے میں مدینہ نہیں جا رہا میں مکے نہیں جا رہا میری کتاب تو مکے پہنچ جائے گی نیئر ڈسٹریبیوٹ کیجیے کہ کوئی حاجی لے کر جائے گا اس کے ارکان درست ہو جائیں گے تو مجھے اس کا بینیفٹ ملے گا لیکن حج جے بدل کے جو رولس اینڈ ریگولیشن ہیں آپ اس کے اندر پڑھ سکتے ہیں اسی طرح میرے پیارستانی بھائیوں مصطفیٰ احمد شمائے بس میں ہدایت نو شاہ بس میں جلد پائے کرے جد و ثقافت مما علم و حکمت علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے میرے فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی کچھ نفل خیرات کرے ہم سچ دیتے ہیں غریب کی مدد کرتے ہیں فرماتے ہیں جب کوئی نفل خیرات کرے تو چاہیے کہ اسے اپنے ماں باپ کی طرف سے کرے اس کا سباب انہیں ملے گا یعنی والدین کو ثباب ملے گا اور جو چیریٹی کرنے والا ہے اس کے سباب میں کوئی کمی نہیں آئے گی آپ کا پوچھنا گیا آپ کو تو سواب دلنا ہی ملنا ہے چیریٹی کرتے وقت بھی ماں باپ کی نیت کر لو ان کو بھی ثواب پہنچا اب <سؤال> یہ حادیب ہمیں دو چیزیں ایک ساتھ دکھا رہی ہیں اسٹیٹس آر کانفیڈینس ریسپیکٹ اور پیرنٹس ساتھ ساتھ ایسال ثواب کی کیا حقیقت ہے اور کیا پروسیٹیبل ہے کہ نہیں یہ صاف کلیئر ہو رہا ہے یہ پرامین ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسال ثواب کرنا سر ابھی فراطم السلام کے دربار میں کتنا مقبول ہے مزید سنیے میرے آخا ابھی فراطم سلام کیا فرماتے ہیں آج ایک گلوبل فائنینشیل کرائسس کا دور ہے جس سے بات کرو کہتا ہے جناب آج کل بڑا رسک تنگ ہو گیا ہے کام کاج بڑا مندہ ہے بڑی جناب پرابلم ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں سنیے مدینے والے آقا کیا ریزن بتاتے ہیں آج رسک ہمارا کٹ گیا ہے آج ہمارے ہاتھ جو تنگ ہو گئے ہیں آئیے اس سے پوچھتے ہیں جو شانچارے شاہ مہینہ ہے جو مکا ہے پاکار ہیں آئے مہینہ سندر لاؤ سردم کیا فرماتے ہیں جو بندہ اپنے बंदा अपने کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا رشک منقطع کر دیا جاتا ہے سوچیے پورے دن میں اوبل تو ہم دعا کرتے نہیں ہیں اگر دعا کرتے ہیں ماں باپ کی بھی کتنی بار دعا کرتے ہیں یاد رکھیے کہ والدین وہ ہستی ہے کہ جن کو دعا سے نکال دیا جائے تو اللہ رز منقطع کر بیشا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رز میں برکت ہو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے پروویژن جو برکتے ہوں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کر اپنے والدین کے لیے خیر مانگا کریں دعائیں مانگا کریں مزید چنیے پانچواں فرمان مہینے والے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں At the of one or both of his parents, on a ڈیز آف ون اور فرائیڈے گی آل ہینڈ پورا یاسین جمعے کے دن جا کے والدین کی قبر کے پاس پڑھ لو سارے گنا معاف ہو جائیں گے سبھار اللہ ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اللہ اعظم کی رحمت کو دیکھیے کس قدر بڑی ہے جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کے لیے اس نے اپنے پضلو کرم کے دروازے کھلے رکھے ہیں وہ کہیں یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کر کے آیا ہے پریشان اور اب قبر کے اندر تکلیف پہ ہے اس کے اعمال منقطع نہ ہوں بلکہ اگر اس کے لباحقین اس کے بچے اس کے رشتے دار اس کے لیے دعائیں کریں ثواب دے دیں تو اسے قبر میں ثواب پہنچاتا ہے بڑی پیاری روایت ہے سنیے اور جنیے اللہ حضرت اربیہ اللہ ربیلہ والی فلاق وسلام اللہ نبی حضرت اللہ ربینہ والی فلاک کچھ ایسی گریز کے پاس سے گزرے کچھ ایسی قبروں کے پاس سے گزرے جن پر عذاب رہا تھا انہیں پنشمنٹ ہو رہی تھی ایک سال بعد آفٹر ون ایئر آپ دوبارہ گزرے آپ نے دیکھا کہ عذاب ختم ہو چکا ہے اور اس کی یادگاری یہ کیا مانگ رہا ہے بندہ تو دنیا سے آ چکا اب اس کا کوئی عمل تو نہیں کی ہے امیجن کیجیے کہ جو اگر اس کی غلطیاں تھی تو عذاب ہوگا اگر اس کے اچھی گھٹ تھی تو اس کو برکتیں ملتی اب عذاب کبر کے اندر کیسے ختم ہو گیا تو کوشچن کیا کہے والی کے کہیں بھی کیا وجہ ہے کہ پہلے تو پنشمنٹ ہو رہی تھی اور اب پنشمنٹ نہیں ہو رہی آواز آئی کہ اے المیا ان کے کپل پھٹ گئے بال بکھر گئے کمرے بگ گئی میں نے ان پر رحم کیا اور میں ایسے ہی لوگوں پر رہم کیا کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش محلے میں جگہ ان کے ہو بھی ہوگا پیار رب کریم اپنے بندوں پر کیسا مہربان ہے دنیا میں بھی کرم فرماتا ہے اور جب قبر میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے اس کی رحمت جوش میں آتی ہے تو اسے معاف فرما دیتا ہے مزید مزیے کے داغدار پلن اللہ ہو تو اعلیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی جی اور جب نکلے گی تو بے گنا ہوگی پوچھا گیا یہ کیسے گناہ لے کر قبر میں جائے قبر میں کوئی کام کرتا نہیں ہے قبر تو داروں جگہ ہے داروں عمل تو نہیں ہے میرے آقا فرماتے ہیں میری امت قبر میں جائے گی گناہ لے کر مگر جب قیامت کے دن اٹھے گی تو گناہوں سے پاک ہوگی کیونکہ وہ مومنین کی دعاؤں سے لفش دی جاتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ اجتماع منعقد کرنے والوں کو محافل کرنے والوں کو نظر و نیاد کرنے والوں کو بزرگان دین کے ایام منانے والوں کو عیسان ثواب کرنے والوں کو سلاحت رکھے یہ وہ جب بھی دعا مانتے ہیں سارا کباب ساری افراد کو بھی پیش کرتے ہیں خدا اے رسم کو آباد رکھے خدا اے رسم کو آباد رکھے محمد کا لاد ہوتا رہے یہ الحمدللہ مسلمانوں کا طریقہ ہے جب بھی گیارہویں ہو بارہویں ہو بزرگ والے دین کے ایام ہو ارے اپنے والدین کی بچی کیوں نہ ہو جب بھی وہ دعا کرتے ہیں سارا ثواب جہاں سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وہاں سرکار کی امت کو بھی پہنچاتے ہیں یہ حدیث اس بات کی ادیب ہے کہ پوری دنیا میں اگر اشارے ثباب ہوتا ہے وہ سارا ثباب لوگ سرکار کی ساری امت کو بھیجتے ہیں رب کی رحمت دیکھیے کہ وہ امت کی قبر میں پہنچا دیا جاتا ہے اس کے گناہ آپ ہو جاتے ہیں وہ بنتی جاتی ہے جب نیشر کے دن وہ گناہ گار جو گنا کا مستحق تھا قبر سے اٹھے گا تو معاف کر دیا گیا ہمیشہ طباب کیجیے مگر سرکار کی یاد رکھیے اپنے مرتبین اپنے والدین کی پیاری امت کو بھی یاد رکھیے ارے ان کے لیے بالخصوص اثار کیا کریں جن کا کوئی تالے طبق کرنے والا نہیں آج آپ بھی یاد رکھیں گے کل آنے والے آپ کو یاد رکھیں گے تو آپ نے مسلمان بھائیوں کی خیر شاہی کے جذبے کے تحت خواب کرنا یہ بہت, بہت بڑی برکت ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی جو سرکار علیہ وسلم کا فرمان چنی بندہ جب برین میں ہوتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے قبر میں جانے والا اب کس چیز کے انتظار میں ہوتا ہے پیارے آکا فرماتے ہیں مردے کا حال قبر میں ڈوبتے ہوئے انسان کی مانے ہے جس طرح انسان پانی میں ڈوب رہا ہو جس طرح اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ پکڑ لوں اور اس کے باہر نکل جاؤں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ڈوبتے انسان کی مانند ہوتا ہے اور وہ شدت کے ساتھ انتظار کرتا ہے ویٹ کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بھائی یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک اس مردے کے نزدیک وہ دنیا و ماں سی یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس کے لیے بہتر ہوتی ہے وہی قبر والوں کو ان کے زندہ متعدد کی طرف سے حدیہ کیا ہوا ثواب پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے ہم تو گروپ پڑھ کر انسار کر دیتے ہیں لنگر کر کے حسال ہی کرتے ہیں نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے انسار ہی کرتے ہیں میرا رب وہ ثواب پہاڑوں کی مانے انہیں ماؤنٹین کی طرح عطا فرماتا ہے اور یہ گردوں کے لیے تحفہ کیا ہے میرے آتا فرماتے پرسنٹ ان کے لیے دعائے مخصرت ہے اگر آپ کسی کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے مرحومین کے لیے دعا مانگا کریں مف مانگا کریں اللہ مبارک تعالیٰ انہیں ماؤنٹینس کے مطابق ادر ان کی قبر میں پہنچاتا ہے میرے پیارے محترم اسلامی بھائی اب میں جو بات کرنے لگا ہوں اگر اب بھی ہم سستی کریں اور مسلمانوں کے لیے دعا نہ کریں ہو سکتا ہے کہ بڑا سیلفش ہو ٹھیک ہے یار میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں انہیں کو ملتا ہے نا مجھے تو کچھ نہیں ملتا میں کیوں کروں ان کے لیے دعا اب تو یہ ذہن نہیں ہونا چاہیے اور اگر کسی کا یہ ذہن ہے تو وہ بھی دور کر دوں کہ کعبے کے بدول بجا صحما کے شمس دعا دھا پائے جملہ بنا شاپ آئے یونی سدا فنڈل لاہو تارا یو فرماتے ہیں جو کوئی تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائے مقصد کرتا ہے اللہ کا وزن اس کے لیے ہر مومن مرد عورت کے بعد ایک نیکی ہی لکھ لے گا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور کسی میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور یہ اسلامی پیزنٹ ہیو گسٹ لرن میٹر ٹو آن ملین ویر آر ملینس آف دا مسلم in the world and بگشن ول ارن فور آٹرین گڈ ڈی اربوں اربوں بیٹیاں کمائی جا سکتی ہیں فقط یہ دعا کر دی جائے کہ یا میری اور سرکار کی ساری امر کی بخش کر ارے رب کی رحمت تو دیکھیے یہ سرکار علی افلاق السلام کی امت پر رب کی رحمتیں خاص ہے کہ ہم تھوڑا کام کرتے ہیں سواب بہت سارا ملتا ہے <متحدث> آپ اس, اس بوس کو اس اپنے مینیجر کو اپنے اس, سمجھ جہاں آپ جاب کرتے ہیں اس کے سپروائزر کو کتنا اچھا سمجھیں گے کہ جو جناب آپ کے تھوڑے کام پر آپ کو مزدوری زیادہ دے دے ارے میرے رو کی رحمت کو دیکھیے ایک پانچ سیکنڈ کا کام کر لیجیے اور اربوں نے کیا حاصل کر لیجیے اب <متحدث> نے وہ دعا بھی پڑھ کر آپ کو سنا لیتا میرے ساتھ لے کر پڑھ بھی نہیں اور اس کو یاد بھی کر لیجیے سلام و سلا رسو بمبا علیٰ علی بمبار اور جب بھی یہ دعا پڑے تو درو شریف اول آخر لیں ہو سکے تو آج اس کو یاد کرنے لگیں تو انشاءاللہ پانچوں نمازوں میں دعا کو پڑھیں اور اگر عربی میں یاد نہ بھی ہو سکے تو اس کو آپ اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں مگر عربی میں یہ افضل ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي مؤمن ومؤمنه اللهم اغفر لي اللهم اغفر مؤمن ومؤمنه اللهم اغفر لي اللهم اغفر مؤمن ومؤمنه دعا ہے. دعا مانتے اور اگر یہ دعا مانگتے رہے دعا آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہ الحمدللہ المدینہ پر مدنی فن سورا یہ بڑی پیاری کتاب ہے اس میں پیغان اصال طبا فیضان اولاد روزوں کے پذائ نہ جانے کتنی ساری برکتیں ہیں تو یہ کتاب ضرور حاصل کریں اس میں بہت ساری اور بھی بذائر اور دعائیں ہیں لیکن یہ یوں سمجھ لیجیے کہ اربوں چینیاں کمانے کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ بندہ سب کی دل کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرتا رہے اور برکتیں करता کرتا رہے دعا کریں گے ان شاء اللہ میرے एक سن بھائیوں ایک بزرگ نے اپنے مزہ بھائی کو पूछा میں دیکھ کر پوچھا کیا زندہ لوگوں کی دعا लोगों لوگوں کو پہنچتی ہے وہ بھائی تو دنیا سے چلا گیا تھا اس سے پوچھا کہ کیا انہوں نے جواب دیا ہاں اللہ ادول کی قسم وہ نورانی لماس کی صورت میں آتی ہے اور ہم اسے پہن لیتے ہیں جل مائے یار سے ہو قبر آباد جل مائے یار سے ہو قبر آباد بخش قبر سے بچا یار میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں جب کوئی شخص میجے کو اس اشارے ثواب کرتا ہے نورنارے تو یہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنی محرومی پر رمبین ہوتے ہیں کبر میں آ گھوپ اندھیرا ہے کبر میں آ گھب اندھیرا ہے یہ آ رہا ہوگا کہ ہے یہ تو کلیئر ہو گیا آدمی کی روشنی میں کلیئر ہوا اشال ثواب کرنا چاہیے اور بڑی فضیلت کا باعث ہے مگر ثواب میں کریں کیا ہم ایسال ثواب کیا کریں کون سا ثواب دے دیں جو انہیں بہت زیادہ بینیفیشل ہو سنئے گریڈ and spends its rewards to the deen will be rewarded for each and every dead person. تمام مردوں کو اس کا سباب مل جاتا ہے میرے پیارے ہے جو, سے جو, اور اسے یعنی الحمدللہ جو نماز میں پڑھتے ہیں سورہ اخلاق القاطر والی سورہ پڑھی پھر یہ دعا مانگی یا اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا ہے اس کا سباب مومن مردوں اور دونوں کو پہنچا تو وہ قبر والے قیامت کے روز اس عیسال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے ہر بھلے کی بھلائی کا صدقہ اس برے کو بھی کر بھلا یارب میرے پیارے اور گوتم اسلامی بھائی جو وہ باتیں ہیں کہ عیسال ثواب کرنا کس قدر بھر کی بات ہے اب بعض اوقات لوگ بھی کہاں کرتے ہیں مس کنسپشن یا کم قیمتی کی بنا پر یہ بات ذہن میں آتی ہے آپ گیارہ کیوں کرتے ہیں بارہ کیوں کرتے ہیں یہ غوث پاس کی میاد کی اللہ کے سوا کسی کا نام نہیں لینا چاہیے حدیث کے ذریعے میں یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کر دوں کہ الحمدللہ اہل سنت جو یہ کام کرتے ہیں ایسار ثواب اور نظرگانے دین کے دیز بناتے ہیں ایام کرتے ہیں یہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت ہے حضرت سریفر بہت ہی غمبار مطالعہ انہوں نے اللہ میری ماں انتقال کر گئی ہے میں ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں کون سا صدقہ افضل ہے وہ سے سنیے اگر مرنے کے بعد آمان ڈسکنیکٹ ہو جاتے تو آقا یہی فرماتے کہ اب کوئی فائدہ نہیں تیری ماں کو تیری کوئی نیکی نہ پہنچے گی نہیں نہیں مرینے والے آقا آکا پلو تعالیٰ وسلم نے فرمایا پانی چلا کے انہوں نے ایک کنواں کھلوایا انہوں نے ایک ویل کلوایا اور لوگوں اعلان کر دیا کہ یہ ام کے لیے ہے یعنی کی والدہ کا کنواں ہے تو بڑی پیاری علماء اس علم بحث فرماتے ہیں یہ کہنا حضرت ساد رضی اللہ ہوگا کہ یہ کنواں ام امداد کا ہے اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کنواں جو ہے یہ جو ویل ہے یہ ام کے عصار فواب کے لیے ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آج اگر آج مسلمان اگر کوئی گائے خریدتے ہیں کوئی بکرا خریدتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ یہ بہت پاک کا بکرا ہے یا ان کے سواب کے لیے جانور خریدا گیا ہے تو بہت کلیئر ہو گئی بات کہ اگر یہ بات غلط ہوتی تو مہینے والے آقا فرما دیتے کہ اے یہ کیا اعلان کر دیا یہ کنواں تو اللہ کا ہوتا ہے اللہ کی ملکیت ہے تم نے اپنی ماں کے نام سے کیسے منسوخ کر دیا تو کانسپٹ کلیئر ہو گیا نیت حقیقت اللہ کی ہے تمام چیزیں مانے رب العالی کی ہے م... یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بہت سے پاس کے لیے گائے دی گئی ہے فاجہ غریب نواز کے لیے بکرا لیا گیا ہے اس کو کاٹ کر اس کا ثواب ان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا کوئی بھی جانور دبا کرتے ہوئے وہ سے پال کا نام نہیں لیتا کوئی بھی بکڑا کاٹتے ہوئے آجا گھنٹے آواز کا نام نہیں لیتا بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی نیاد کی جاتی ہے جانور دبا کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ کہا جاتا ہے یہ کے لیے ہوا اب آپ کے گھر کے بار آپ کا نام سے لکھا ہوتا ہے بھائی وہ بھی لکھ دو اللہ کا گھر نہیں ہم اس لکھتے ہیں کہ یہ گھر میرا ہے دیا مجھے میرے لب رہے ہیں حقیقت ساری دنیا رکھتی ہے تو جب دنیا کی چیزوں میں ہم اپنی ملکیت ظاہر کرتے ہیں اور اگر کوئی آشک اولیا اولیاء اکرام کے نام سے کوئی چیز لے کر آتا ہے تو ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ الحمدللہ اولیاء اولیا اکرام رحیم اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی جانور لایا جاتا ہے کوئی نیاز کی جاتی ہے تو مقصود یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے جس طرح اس صحابی رسول نے اپنی والدہ کے نام سے وہاں کیا بالکل اسی طرح الحمدللہ دنیا بھر میں آج سنت الجماعت صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے بزرگان دین کے نام سے اصال صبح کا ذریعہ رکھتی ہے اللہ تبار کے تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اولیاء اکرام سے محبت رفیق فرمائے ان کا عرف بنانے کی قوفی کا فرمائے ان کو اصال کرنے کی قوفی کا فرمائے اور یقیناً بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ایاب منائے جاتے ہیں خوشی خوشی لوگ عبادتوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور پھر فرکار کی ساری امت کو احسان کیا جاتا ہے ہم نے سنا کہ جب ساری امت کو احسان ہوتا ہے تو جتنے دنیا میں لوگ ہیں سب کی نیکیاں اشارے تباہ کرنے والوں کو بھی مل جاتی ہیں اللہ اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم میں اسلامی صدقہ تجھے صدے اردے وفار مدینے کا اب یہ سارے سواب جن کن چیزوں سے ہو سکتا ہے شاید سیوں کے لیے آج یہ نئی بات تو دس پر ناشتہ کیا اور دعا تھی کہ یا اللہ آج جو نے ناشتہ کیا ہے اس کھانے کا کباب ہم سرکار علی اسلام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اور میرے آقا نے فرمایا سب تاریخ کے اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے وسیلے سے اس نوجوان کو گولدم سے بچا لیا